دا يتخذ المؤمنون الكافینہ اویا امندون المؤمنین و نہ فعل ذلك فہ من الل في ش اللہ ان تتقوم منہ تقع وی حدّرقومم الله نفسہ وائل الله المصير ایمان داوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچ جانا ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے سامعین ابھی شاید کی تفسیر سمعاد کیجیے کفار مفار سے مفار ترک موالات یہاں اللہ تعالیٰ ترکِ موالات کا حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو لائق نہیں کہ کفار سے دوستیاں اور محبتیں کریں انہیں آپس میں ایمانداروں سے میل ملاب اور محبت رکھنی چاہیے پھر حکم سناتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اس سے اللہ بالکل بیزار ہو جائیں گے جیسے اور جگہ ہے یا ایدین امن تحدید و ادو و و خم اولیا یعنی اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو اور جگہ فرمایا یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے اور جگہ پروردیگار عالم نے مہاجر انصار اور دوسرے مومنوں کے بھائی چارے کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے محب و محبوب ہیں تم اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور زبردست فساد برپا ہو پڑے گا پر ان لوگوں کو رخصت دی جو کسی شہر میں کسی وقت ان کی بدی اور ان کی برائی سے ڈر کر دفع الوقتی کے طور پر بظاہر کچھ میل ملاب ظاہر کر دیں لیکن دل میں ان کی طرف رغبت اور ان سے حقیقی محبت نہ ہو جیسے صحیح بخاری شریف میں ابو دردار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بعض قوموں سے کشادہ پیشانی سے ملتے ہیں لیکن ہمارے دل ان پر لانت بھیجتے رہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت بھی ہرگز نہ دیں یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے اور اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے منقف اور یعنی جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بخاری میں ہے کہ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا تمہیں اپنے آپ سے اللہ ڈراتے ہیں یعنی اپنے دبدبے اور اپنے عذابوں سے اس شخص کو خبردار کیے دیتے ہیں جو اللہ کے فرمان کی مخالفت کر کے اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھے اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرے پھر فرمایا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہر عامل یعنی عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ وہی ملے گا